ایک حلال چیز کی خواہش کی اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اس شخص کا کیا بنے گا جو حرام چیز کی خواہش کے ساتھ اس کی جانب ہاتھ بڑھائے گا اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں یہ تکلیف پہنچنے پر اس کے مثبت پہلو نکالتے ہیں اور خوب عاجزی فرماتے ہیں ہمارا حسن زن ہے کہ حضرت سعید العبول خیر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو مچھلی کا کانٹا بلندی دراجات کے لیے لگا تھا عام آدمی کو بھی مچھلی کھاتے وقت بعض اوقات گلے میں کانٹا اٹک جاتا ہے اگر کبھی ایسا ہو تو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس سے یا تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں یا اس کے دراجات بلند کیے جاتے ہیں چناتے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی رنج کوئی دکھ کوئی فکر کوئی تکلیف کوئی عذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھے مگر اللہ تعالی ان سب کے, ان سب کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے لیے علم الہی میں جب کوئی مرتبہ کمال مقدر ہوتا ہے اور اپنے عمل سے اس مرتبے کو نہیں پہنچتا تو اللہ عزوجل اس کے جسم یا مال یا اولاد پر مصیبت ڈالتا ہے پھر اس پر صبر عطا فرماتا ہے یہاں تک کہ اسے اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے کہ جو اس کے ان میں الہی میں مقدر ہو چکا ہے سبحان اللہ وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتا جو رنج و مصیبت سے دو چار نہیں ہوتا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں الحمد للہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں آپ کے یہاں کے ہفتہ واری سنتوں بھرے آپ کے یہاں ہونے والے ہفتہ واری سنتوں بھرے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے آشقان رسول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 اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے ان شاء اللہ عن سوۃ الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفی عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطوفیل مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ عزا درس کی غلطیاں اور تمام گناہ فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ عز و جل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب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 بے روزگاری بے اولادی بے جا مقدمہ بازی اور ہر طرح کی پریشانی سے نجات عطا فرما یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر دشمنان اسلام کا منہ کالا کر یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما یا اللہ سوجل ہمیں زیر گمبد خزارہ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 جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد الرسول الله صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم میتھے میتھے اسلامی بھائیو مقصد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 مدنی کام نافذ کرنے ہیں نمبر ایک ہر نماز روزانہ ہر نماز با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا اور اس کے لیے کم از کم ایک کو دعوت دے کر اپنے ساتھ لانا ہے نمبر دو روزانہ دو گھنٹے مدنی کاموں میں صرف کرنے ہیں نمبر تین روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا کارڈ پر کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانا ہے نمبر چار وعلیکم السلام نمبر چار علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں اول تا آخر شرکت کرنی ہے نمبر پانچ ہفتہ واری اجتماع میں شروع سے ختم تک حاضری دینی ہے نمبر چھ زندگی میں یک مشت باروں میں تیس دن اور عمر بھر ہر ماہ تین دن مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے نمبر سات انفرادی کوشش کے ذریعے لوگوں کو مدنی ماحول سے وابستہ کرنا ہے میں بھی ان مدنی کاموں کی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کر لیجئے اور زور سے کہیے ان شاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ تو الحمد للہ روزانہ پاکستانی وقت کے مطابق پونے نو بجے جو پاکستانی نیا وقت ہے اس وقت کے مطابق روزانہ پونے نو بجے رات کو الحمد درس فیضان سنت ہوتا ہے تو کوشش فرمائیں تمام اسلامی بھائی خود بھی تشریف لائیں اس وقت بھی روم میں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی انوائٹ کیجیے دعوت دیجیے اور اس کے علاوہ الحمد للہ تقریباً سوا دس بجے پاکستانی وقت کے مطابق مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کی ترکیب ہوتی ہے اس میں بھی شرکت فرمائیں اور الحمد للہ ساڑھے دس بجے پاکستانی وقت کے مطابق حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ہارون اتاری مدنی الحمد روم میں تشریف لاتے ہیں اور درس حدیث فرماتے ہیں تقریباً ساڑھے دس بجے پاکستانی وقت کے مطابق حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ہارون اتاری سلام الباری روم میں تشریف لاتے ہیں اور الحمد بیان فرماتے ہیں درس حدیث فرماتے ہیں اور درس حدیث کے بعد لائیو سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے شرعی سوالات شرعی معاملات تو تمام اسلامی بھائی خود بھی اس میں شرکت فرمائے اور اپنے جی جی بالکل یہ عبد الغفار بھائی یہ بالکل لائیو ہوتا ہے یہ مطلب وہ بھی جو ہے مفتی صاحب بھی جو آئیں آتے ہیں الحمد وہ بھی اسی طرح جس طرح میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اسی طرح وہ ہم سے الحمد باتیں کرتے ہوئے بالکل لائیو یہ جو ہے سلسلہ ہوتا ہے یہاں پر الحمدللہ مفتی محمد ہارون اتاری مدنی الحمد وعلیکم السلام رحمت اللہ دل میں مدینہ بھائی تو وہ آتے ہیں اور الحمد لائیو بیان بھی فرماتے ہیں اور سوالات کے جوابات بھی ہوتے ہیں الحمد شرعی مو... سوالات ہوں کوئی آپ کے تو اس حوالے سے الحمدللہ وہ جوابات بھی عطا فرماتے ہیں تو کوشش فرما کر آپ خود بھی آئیں اور اپنے دوسرے اسلامی بھائیوں کو جن کے پاس کمپیوٹر ہے انڈیا میں تو پالٹاک جو ہے نا وہ فری یوز کرتے ہیں آپ کے ہند میں جو ہے پالٹاک کو فری یوز کرتے ہیں جیسے بلیک نک کے یوز کرنے کی سہولت ہے تو ہند کے جو اسلامی بھائی ہیں جن کے پاس کمپیوٹر وغیرہ زیادہ سے زیادہ ان کو جو ہے فکر مدینہ روم کی دعوت دیجئے ان کو مطلب ایک ترغیب دلائیں کہ الحمدللہ جو نیٹ یوز کرتے ہیں ان کو تو خاص طور پر عمومی اسلامی بھائی جن کے پاس کمپیوٹر اور جو نیٹ کو زیادہ یوز کرتے ہیں ان کو تو بالخصوص جو ہے نا وہ اپنا ایک ہدف بنا کر اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلا کر جو ہے وہ دعوت دیجئے فکر مدینہ کی پالٹوک میں فکر مدینہ کی دعوت دیجیے آپ ان کو الحمد للہ میرا سنت کے بیانات جو ہیں جی بالکل اجتماعی طور پر شریک مطلب کسی آپ دکان وغیرہ سے شرکت فرمائیں گے یا علاقائی طور پر ترکیب ہوگی تو اس میں کوشش فرمائیں اور اسلامی بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ ترغیب دلایا کریں کیونکہ جو لوگ نیٹ پر بیٹھے رہتے ہیں ایسے ایسے ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ جو چار چار چھ چھ گھنٹے اچھا علاقائی طور پر ہے چار چار چھ چھ گھنٹے آٹھ آٹھ گھنٹے جو ہے نا وہ کمپیٹر پر بیٹھتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کوئی تو ایسے ہوتے ہیں دس دس بارہ بارہ گھنٹے جو ہے نیٹ پر ان کے کام ہوتے ہیں تو اس حوالے سے جب وہ پالٹک کو بھی یوز کریں گے تو ان ان کو فائدہ ہوگا دین سیکھنے کا موقع ملے گا ان شاء کا موقع سنت کا در سنیں گے اور مطلب ہے کہ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی یہاں اپنے کو جو الحمدللہ اس روم میں ہمیں جو ہے نا مدنی ماحول ملتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس روم کو جوائن کریں اور یہاں سے مدنی ماحول جو ہمیں ملتا ہے ہم اس کو حاصل کریں اللہ تبارک و ہمیں مدنی ماحول سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وابستہ رکھے ہم دنیا میں ہیں تو اللہ کرے دعوت اسلامی والے رہیں ہمیشہ جب تک زندہ ہیں قبر میں دعوت اسلامی والے جائیں حشر میں بھی دعوت اسلامی والے اٹھیں اور اپنے میتھے میتھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اپنے باپا کے ساتھ مل کے جائیں ان شاء تو خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے اور آگے آگے آکا پیچھے اتار اور انشاءاللہ اس کے پیچھے ہم بھی نا پاکست مستفی گنگناتے جائیں گے انشاءاللہ شاء تو ویسے ہند کے جنا ہمارے یہاں موریش میں موریشس میں ابھی تیس دن کا ایک مدنی قافلہ تو وہاں ہند کے ایک اسلامی بھائی مدنی قافلے میں سفر کروا رہے ہیں امیر قافلہ ہیں مدنی قافلے کے ہند انتظامی کابینہ کے رکن بھی ہیں یہ مہاراشٹر کے ہیں اسلامی بھائی شاید آپ جانتے ہوں گے ان کو محمد مقصود اتاری جو مدنی قافلہ کورس وغیرہ بھی کرواتے ہیں الحمد للہ وہ یہاں پر موجود ہیں ابھی موریش میں اور تین تاریخ کو تین اگست کو ان کی موریش سے روانگی ہے احمد آباد کے ہیں غالباً یا گجرات خاص گجرات مجھے معلوم نہیں ہے ہند کا زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے میں نے آباد کا شاید شاید احمد آباد کے مہاراشٹر میں جو انتظامی کابینہ اس کا رکن بھی ہیں وہ تو ابھی ان اللہ تعالی جو اسلامی بھائی کوئی ناد شریف پلے کرنا چاہیں تو اپنا ہینڈریز فرما لیں ہمارے یہاں عشاء کی اذان کا وقت ہونے والا ہے اچھا ہمارے فیضان بھائی جو ہے فیضان دعا بھائی ان اللہ تعالی یہ نا شریف پے کریں گے تو کوشش